رسول محمد آل من دینا کرام اور مائے کرام مطابین اور اس دوریا میں شرکت کرنے والے مرد اور خواتین اللہ رب العمین کا ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے اتنا عظیم اور کامیاب دورہ ہمیں کرنے کی توفیق نائ فرمائی اللہ تعالی کا لاکھ شکر احسان ہے جس طریقے سے شیخ محترم نے ہمارے لیے آپ کے لیے تمام شوقہ کے لیے دعا کی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ حفاظ فرمائے ان کے علم برکتہ فرمائے ان کے علم سے ہمیں اور علما کو عوام کو دنیا کو امت مسلمہ کو مستفی فرمائے اور اللہ حرامین ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا پر اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے پوری امت کو فائدہ پہنچائے عامیہ رب العالمین میرے معذرت بھائیوں بہت ہو ہے اور یہ دورہ جو ہم نے تصویت الفوظ پر کرایا تھا اس سے پہلے بھی ہوا تھا اور یہ دو دن لگاتار چلتا رہا اتنی ساری گفتگو ہوئی ہے ہمارے شیخ محترم سے اب اس پر کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں شیخ سے بھی اجازت چاہوں گا اور آپ لوگوں سے بھی جس طریقے سے آپ نے دو دن لگایا ہے بس دو چار پانچ منٹ اور میں صرف اسی موضوع کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گزار کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اناج فرائے ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے دلوں کا تذکیہ فرمائے دلوں پر اللہ ابرامیم اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اس طریقے سے ہماری اس محفل کو مجلس کو اللہ ابامی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے میرے آپ نے سنا تزکیت النفس دلوں کی اصلاح دلوں کا تزکیہ دلوں کی پاکی ایک عبادت ہے اور عبادت کا دار و مدار وہیں پر ہے اور وہی کا مطلب ہے قرآن و سنت ہمارے دلوں کی صلاح ہمارے نفس کی اصلاح ہمارے اور اس طریقے سے جتنے بھی اصلاح سے متعلق ہیں ان تمام چیزوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے صلی اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا اس کے نے حدیث کے اندر فرمایا یہ عبادت ہے اور عبادت کا دار و مدار وہی پر ہے اور وہی نام ہے حدیث کا انہی دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین رب نے آسمان سے اتارا ہے اور انہی دونوں کو ہمارے لیے مکلب بنایا ہے اور انہیں دونوں ہمارے لیے عجت ہیں انہی دونوں چیزیں ہمارے لیے ہیں لہذا انہی دونوں سے ہماری اصلاح ہوگی دین یا تسکیہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر دو چیزیں درکار ہیں دو چیزیں ایک تہلیہ اور ایک تخلیہ تہلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں کرنا ہے ہمارے دنوں کی کے لیے اور تخلیح کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے اپنے دنوں کی اصلاح کے لیے اور دین میں دو ہی چیزیں ہیں یا تو امر ہے یا تو نہیں ہے یا تو حکم دیا گیا ہے کرنے کا یا تو ممانعت ہے اس سے آپ کو دوری اختیار کرنا ہے جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی اصلاح کے لیے دو چیزیں کرتے ہیں صحت مند غذا کھاتے ہیں اور وہ جو دبائیں جسم کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بچتے ہیں جس کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ فلا فلا چیزیں آپ کو کھانا ہے فلا فلا چیزوں سے آپ کو بچنا ہے ایسے ہی جو انبیاء ہیں ان کو علماء نے اتقبا القروف بیان کیا ہے وہ دلوں کے ڈاکٹر ہیں تو لہذا انہوں نے جو نسخہ ہمارے لیے تجویز کیا ہے انہی نسخوں کو اپنانے ہی سے ہمارے دلوں کا علاج ہوگا کو بنانے ہی ہمارے دلوں کی سلاح اور इस طریقے سے ہمارے دلوں کا تسکیہ تو انہوں نے جو نسخے ہمیں بتائے ہیں ان میں دو چیزیں بتائی ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں کرنا ہے اور دوسری چیز یہ کہ کچھ چیزوں ہے جو ہمیں کرنا ہے ان میں سب سے عظیم چیز توحید ہے اس کے بغیر ہمارے دلوں کا تذکیہ نہیں ہو سکتا ہمارے دلوں کی سلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ توحید خالص ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کے دل کا تزکیہ نہیں ہو سکتا توحید خالص کے بغیر کوئی انسان متقی نہیں بن سکتا کوئی انسان پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر توحید نہیں ہوگی یہ بنیاد ہے یہ اساس ہے ہر دین کی اور اس کے بغیر ہمارے دلوں اور ہمارے نفس کا تزکیہ ہرکیز نہیں ہو سکتا میں نے ایک آیت کریمہ پیش کی تھی شروع ہی میں جس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور اللہ بات کہ ویل للمشرکین مشرکوں کے لیے ویل ہے الذین لا رائے زکا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ ہم بالآخر کا فرون اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ترجمان القرآن خبر امت اور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عمو نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ لا زکات کا مطلب ہے کہ لا شدن اللہ وہ اس بات کی گواہی نہیں ہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحت نہیں ہے زکات سے مراد یہاں پر دل کا تذکیہ ہے دل کی اصلاح ہے باطن کی اصلاح ہے اور یہ توحید اور کلمہ شہادت کے بغیر کسی کے دل کا اس کی اصلاح اور اس کے دل کا تزکیہ نہیں ہو سکتا اور اس طریقے سے امام سیم رحمتہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سلف اور خلف کی بڑی جماعت کا یہ قول ہے کہ یہاں پر زکاط سے مراد کلم توحید ہے کیونکہ دل کی اصلاح کا دار و مدار اسی توحید پر ہے اس کے بغیر انسان کے دل کا تزکیہ نہیں ہو سکتا لہذا جس انسان کے دل میں چاہے اپنے آپ کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ کہے دنیا اس کے اسے کتنا ہی بڑا متقی پرہزگار کیوں نہ مانے اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے آپ یقین مانیے کہ وہ متقی پرہزگار اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہو سکتا یہ سب سے بڑی طاقت ہے سب سے بڑی عبادت ہے سب سے اہم فرض ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر انسانیت پر فرض کیا ہے سب سے پہلے یہ چیز ہمارے پر فرض ہوتی ہے لہذا توحید کے بغیر کسی انسان کا تزکیہ ناممکن ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ کرنا ہے ہم کو نماز بھی تزکیا ہے نماز کے ذریعے سے انسان کا تذکیہ اور سے نمبر پر نماز آتی ہے اسی لیماتا ہے صلاح فصا ذکر و ضرور بھائی ذالم کم تو تعلوم اللہ نے فرمایا ادام دے دی جائے اللہ کے ذکر دور کے طرف دوڑ پڑھو نماز جمعہ کے لیے دور پڑھو نماز جمعہ نماز ذکر ہے وہ علی سلاد ال نماز کو میرے ذکر کے لیے گرو ذکر پوری شریعت کا نام ہے ذکر صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ پورا دین پوری شریعت پورا اسلام جو اللہ نے ہمیں میدیا کا پورا ذکر ہے صدقہ ذکر ہے اور نماز ذکر ہے خیرات ذکر ہے حج ذکر ہے اور امر بالمعروف ذکر ہے نا المنکر ذکر ہے کیونکہ انسان اسی وقت ساری باتیں کرتا ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے لہذا تمام چیزیں پوری شریعت ذکر ہے تو یہ بھی اس کے ذریعے سے ہمارے دنوں کی اصلاح ہوتی ہے زکوط ہے صدقات و خیرات ہیں رمضان کے روزے ہیں حج ہے امر بالمعروف ہے نئی منکر ہے اور اس طریقے جتنی بھی نیکیاں کرنے کا اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کے کرنے سے انسان کے دلوں کو تذکیہ ملتا ہے قیام الر کا ذکر کیا شیخ محترم نے اس کے ذریعے سے ہمارے کی صلاح ہوتی ہے توبہ استغفار ذکر و اذکار اور اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی اس کتاب کے اندر ان تمام چیزوں کے اپنانے سے ہمارے دلوں کی صلاح ہوتی یہ, یہ چیزیں ہمیں کرنا ہے یہ تاعت ہیں اس لیے امام شادی نے فرمایا ادح فلاح منظک کہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نقش کا تذکیا کا ہے بف علی تعت جو اللہ نے ہمیں فرض کیے ہیں یا نوافل ہیں سنتیں ہیں ان کے کرنے سے اس نے اپنے نفس کا تزکیا کر لیا نفس کو پا کر لیا وقد قد خام منتصا اور وہ انسان ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مقدر کر دیا کس سے بے فعل منکرات جو منکرات ہیں منہیات ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے یا اس کے نبی نے روکا ان کو کرنے سے انسان کے دلوں پر زن لگ جاتا ہے تزکیہ نہیں ہوگا ہمارے جب کپڑے گندے ہوتے ہیں ہم انہیں صابن سے صاف کرتے ہیں لیکن اگر صابن سے صاف کرنے کے بجائے کپڑوں پر تہراب ڈال دیں گے کپڑا جل جائے گا اس طریقے سے ہمارے دنوں کی صلاح کے لیے ہمیں جہاں ان چیزوں کو کرنا ہے جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو تذکیہ نہیں مل سکتا جو منہیات ہیں ممنیات ہیں یہ ہمارے لیے جیسے کپڑے کے لیے تیزاب ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے تزکیے کے لیے اور ہماری عبادات اور دین کے لیے تیزاب کا کام کرتے ہیں کہ انسان کی ساری تقوی اور اس کی تاری دینداری اور اس کا سارا سب کچھ خراب و برباد ہو جاتا ہے انہی میں سب سے بڑی چیز ہے شرک شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے ساتھ کوئی انسان منتقل نہیں بن سکتا شرک سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں آپ اگر کوئی گنجنا کرو گے آپ کے دیگر امال برباد نہیں ہوں گے یا چوری کرو گے دیگر آمال برباد نہیں ہوں گے ڈکیتی کرو گے دیگر آمال برباد نہیں ہوں گے لیکن شرک اتنا بڑا کینسر ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا پورا امال برباد ہو جاتا ہے پوری پوری پوری دینداری اس کی خطرے میں پڑ جاتی برباد ہو جاتی ہے اس لیے اللہ اب العمی حکم دیا اپنے نبی کو فرمائے اور قدو علی وہ لذینہ منقلک لئی نہ شرکتا لئی بتن نہ املک کہ ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے آپ سے پہلے اور امبیا کی طرف وہی کی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا اللہ تعالیٰ تمہارے امال کو برباد کر دے گا شرک سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں سب کچھ دباؤ برباد ہو جاتا ہے اس لیے شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کے ذریعہ اگر کسی انسان کے اندر پایا جائے تو کبھی بھی انسان منتقی اور اس طریقے سے پرہیزدار نہیں بن سکتا تسکیہ نہیں ہو سکتا سب سے بڑی چیز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے شرک سے دوری اختیار کرنا بدعات سے دوری اختیار کرنا ہے ریاکاری ہے حسد ہے بغض ہے عداوت ہے دلوں کے اندر جو ہماری دوریاں ہیں ان تمام نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تبھی جا کر کے ہمارے دلوں کا تسکیہ ہوگا لہذا میرے بھائیوں تسکیہ دو چیزوں سے ملے گا کچھ چیزوں کے کرنے سے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنے سے جب تک انسان اگر کوئی چیز ان کو نہ چھوڑے صرف نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکات کے صدقات کرے خیرات کرے لیکن شک بھی کرے بدعات بھی کرے یہ تمام چیزیں کرے ایسے انسان کو تسکیہ نہیں ہو سکتا ہے دنیا والے اسے کتنا ہی نیک کم نہ کہیں دنیا والے اسے کتنا ہی تو نہ پرہنگار کہیں لیکن اللہ کے نزدیک ایسا آدمی شریعت کے نظر میں ایسا آدمی مستقی اور پرہنگار نہیں ہو سکتا لہذا ہمیں کچھ چیزوں پر اپنانا ہے اور کچھ چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی انسان کا دین بھی مکمل نہیں ہوتا اس لیے میں نے کہا کہ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے خلاصے کے طور پر عمل اور نہیں یا تو حکم ہے یا تو ممانعت ہے جس کا حکم ہے اسے کرنا ہے فرائض ہیں ان میں واجبات ہیں یا یا فرض کفایا ہیں وہ سنت ہیں نوافل ہیں یہ سب تحات کے اندر اور جو منحیات ہم نے سب سے بڑا نہیں ام جس سے منع کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے بدا سے بچانا ہے اور دل کی تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ساتھ ہی ساتھ میں بھائی تیسری بات یہ ہے کہ زہد اور تقبہ اور دینداری اور ہمارا تذکیہ ان چیزوں سے نہیں بن سکتا ہے جو ہم نے آج ایجاد کر لیا ہے کہ آج متاثرے کے ذریعے سے یا اس طریقے سے کچھ خاص ذکر ہے اس کے ذریعے سے یا اس طریقے سے رقص کے ذریعے سے یا اس طریقے سے اور جو چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں تذکی کے لیے کہ چلا کرو لوگوں کے ساتھ نکلو اور لائٹیں بند کر کے ذکر کرو ہو ہو کرو اللہ اللہ کرو صرف بورا کرنا نہ پڑھو ان چیزوں کے ذکر سے یا ان چیزوں کے کرنے سے انسان کو تذکیہ ہوتا ہے یہ ساری باتیں خرافات ہیں یہ سارے کی ساری وداحات ہیں ان چیزوں سے ہمارے دنوں کا تذکیہ نہیں ہو سکتا یہ بدھات ہیں یہ خرافات ہیں بدھاات سے میں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس طریقے سے جب ودھات گمراہی ہے تو گمراہی کو بنا کر کے انسان کس طریقے سے منتقل بن سکتا ہے کس طریقے سے کیا کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں شادیاں مت کرو لوگ کہتے ہیں کہ بسیرا کلو چکانوں اور پہاڑوں سازو بن جاؤ اللہ کے علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ رہ کر کے آپ امام الزاد ہیں امام المتقین ہیں پوری دنیا کے رہبار ہیں پوری دنیا کے امام امام ہیں شیخ نے بیان کیا غزالی, امام غزالی کا ایک طور کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے سمندروں پہ چلے جاؤ اور اس طریقے سے جنگلوں پہ جا کر کے بسیرا کر لو اللہ کرسور کی, کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے انبیاء بیا کرام کی سنتیں موجود ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ گیارہ شادیاں کی آپ کو اللہ ربا نے اولا تا فرمایا اللہ ربا جتنے بھی نبی بھیجے گے ہر اللہ نے اولا فرمائی سب شادی شدہ ساتھ علیہ کو چھوڑ کر کے تو اس طریقے سے یہ شادی سے کنارہ کشی اختیار کر لینا یا اس طریقے کے سمندروں پر جا کر کے ساحل سمندر جا کر کے بشیرا بنا لینا یا اس طریقے سے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا ایک کٹیا بنا لینا خانقاہ بنا لینا اور یہ سمجھنا کہ وہیں سے بس ملتا ہے وہیں سے دلوں کی صلاح ہوتی ہے یہ سب کیسب یہاں سے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر ڑ پیدا ہوتا ہے اور اس طریقے انسان صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے لہذا تشکیل کے بعد میں بھی اور ہر باب کے اندر ہمیں صلب صالحین کے مناظ کو اپنانا ہے سلف صالحین کا جو طریقہ ہے صحابہ کا تعین طب تعوین کا جب تک ان طریقے کو نہیں اپنائیں گے ہمارے دلوں کی شرح نہیں ہوگی ہم سب سے زیادہ نیک تھے وہ سب سے زیادہ متقی تھے خیر کے حریص تھے خیر کے متراضی تھے صحابہ سے تعاین طب سے ہم زیادہ متقی اور نیک اور دہات نہیں بن سکتے جب انہوں نے راستوں کو نہیں اپنایا تو ہمیں انہیں راستوں کو اپنانا ہے جن کے بارے میں مانوی نے فرمایا کہ ماں انا علی علی عما صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ بھی خیرنا سے کرمی سم اللہ ہوں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد کیا اس, اس, اس کے بعد ان کے بعد تین زمانوں میں کمار دین صحابہ تاوئی. تاوئی. یہ سرب صالحین ہیں اور جو بھی ان کے نقشے قدم پر چلے وہ بھی سرف صالحین کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے لہذا سرب صالحین کے طریقے کو اپنا کر کے ہی ہمارے اندر تذکیہ پیدا ہوگا یہ جو اہل بداد ہیں اہل خرافات ہیں اہل واطر ہیں اور اہل ذیب و زلال ہیں ان کے راستے کو اپنا کر کے یہ نئے نئے طریقے کو اپنا کر کے ہمارے اندر بھی زہد نہیں پیدا ہو سکتا ہے کبھی بھی پرہزگاری نہیں آ سکتی زحد ہے جو قرآن سنت کے اندر ہے شام کا حکم دیا گیا ہے اور زحد کا حکم دیا گیا ہے یہ تصور مقاشفا اور چلا کشی یہ تمام چیزیں بدعت ہیں جنہیں آج لوگوں نے اپنی نیک نامی اور شریک دینداری کا ذریعہ بنا لیا ہے یہ ساری بدعاتوں پر آباد ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے نسخ کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا اسلح اس طریقے پر ہوگی جو طریقہ اللہ اکبر نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے اس کے اوپر عمل کیا طالب کو بتایا انہوں نے طبی طالب کو بتایا ایک سلسلہ ایک کڑی ایک چین ہے جس طریقے سے چلی آ رہی ہے انہی طریقے پر چل کر کے ہی ہم اپنے دنوں کا اس کی سلاح کر سکتے ہیں اور ہمارے منس کا تذکیہ ہو سکتا ہے لہذا یہ خلاصے کے طور پر یہ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں اور میں معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ شیخ محترم سے شیخ محترم ہم جیسے اگر سینکڑوں کے معیے جائیں تو ابھی شیخ علم کو برابر نہیں بول سکتے ہیں لیکن میں شیخ محترم سے بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی کے ساتھ ایک بات حق کی وضاحت کے لیے کہنا چاہوں گا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بی سرکار تراویح پر دوام برتتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہی ہے تو اس کو بداعت قرار دیا گیا ہے ایک انسان اگر کبھی کبھار پڑھ لے زیادہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک انسان اگر بی سرکار تراویح کو سننا سمجھتا ہے یا گیارہ کاویز سے زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہے اور اس پر ہمیشگی برتتا ہے وہ جو حدیثیں پیش کی گئی ہیں کہ سلاۃ اللہ مسئلہ مسئلہ رات کی نماز دو دو کر کے ہے اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے عدد نہیں بیان کیا گیا ہے کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی کیونکہ عدد تو ہمارے نبی کی سنت سے بیان ہو چکا ہے ہمارے نبی کی سنت نے عدد کو بیان کر دیا ہے لیکن پڑھی کیسی جائے گی رات کی نماز یہ کیفیت بیان کی کسی نے کہا سلاۃ اللہ مسنا مسنا دو تو کر کے پڑھا جائے گا اس حدیث کے اندر کیفیت بیان کی گئی ہے عدد نہیں بیان کیا گیا ہے لہذا جو مطلق ہے اللہ کے سر کی سنت سے اس کو خاص کیا جائے گا لہذا اگر کوئی آدمی بھی رکعت پڑھنے ہی کو سمجھتا ہے کہ یہی سنت ہے یہی بہتر ہے یا اس پر ہمیشہ برتتا ہے اگر تو اسے سنت نہ سمجھے اور کہے کہ گیارہ کادھی سنت ہے لیکن اسی پر رمیش کی برتھتا ہے تو یہ دین اسلام کے اندر یہ چیز درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے نبی نے تو اس اگر اس کا مفہوم ہی مان لیا جائے تو سدیش کے اندر ہمارے نبی نہیں کمائے گی کوئی حق بھی تعداد بتائی آپ نے تعداد کو کھلا،, کھلا رکھا اس کی،, اس کی کوئی متعین نہیں فرمایا کہ اتنا ہی پڑھنا ہے اگر مان ہی لیا تو پھر بھی اسی رکاوت پر کیوں یہ کوئی ایسا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمارے شیخ محترم کا جو اصل مقصد ہے اس کو نہ سمجھتے ہوئے یہ سمجھنے کی شیخ نے یہ کہا کہ بیس رکاوت بڑھنا سنت ہے یا بیس کو اگر ضروری سمجھتا دی دی ہے تو صحیح نہیں بولا ہاں جی اس لیے بری بات شیخ کے سامنے رکھنے کی اگر ضروری سمجھتا ہے تو اس پر دبام برتتا ہے ہمیشہ کیونکہ اس سے پہلے بھی اسی دعویل ایسی باتیں ہوئی اور مجھ تک بات پہنچائی گئی کہ بھائی سریقے سے شیخ نے کہا یا فلا عالم سلیقے سے کہا تو ہم نے کہا اب رسکے کی بات آگے پہنچے میں بھی ادا کر دوں مجلس کے اندر تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ یہ جو آپ کے سامنے دورہ پیش کیا گیا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جس مقصد کے لیے یہ دورہ کیا گیا ہمیں الحمدللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ان مقاصد کے اندر ہمیں کامیابی ملی اللہ تعالیٰ اس سے مائیدلوں کی اصلاح فرمائے اور اس طریقے سے اللہ العالمین ہمارے مضامین کو کارکنان کو جن کی انتم محنتوں اور کوششوں سے اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبر فرمائے اللہ تعالیٰ اسملت سعودی عرب کی تحود سنت کی اس مملکت کو اس حکومت کو اس سلطنت کی حفاظت فرمائے اور اسے باقی رکھے کہ جو آج ہمارے جسمانی خدا کے ساتھ ہماری روحانی علاج بھی کرتے ہیں روحانی خزا بھی دیتے ہیں اور جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے تسکیہ کا بھی اعتماد کرتے ہیں یہ دعوی سنکر جو پورے مملتیں سعودی عرب کے طول و ارد میں قائم ہیں جہاں ایک ہمارے شیخ محترم ہم سب کے سمجھ لیجئے کہ یہ رہبر ہیں اور اس طریقے سے آج سونامہ دعویٰ سینٹر میں کئی سالوں سے شیخ اس طریقے فرائض انجام دے رہے ہیں یہ جو دعویٰ سینٹر قائم کیے گئے ہیں یہ ہمارے ہمارے عقیدے کے لیے اور اس طریقے جہاں اور ہمارے دلوں کی صلاح کے لیے اور اس طریقے صحیح راستہ جاننے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں اللہ کے سرکری سے ملم عشق لم عشک اللہ جو لوگوں جو جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس لیے ضرورت ہمیں یہ بات کی کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں ان کے ذریعے سے آج ہمیں حق مل رہا ہے ان کے ذریعے سے ہمارے دنوں کا تذکیہ ہوتا ہے ہمارے دنوں کی صلاح ہوتی ہے اور ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دل بھی ملتا الحمد اور یہ اتنی وضاحت اور سلاحت کے ساتھ ساری باتیں آپ کیا ملتی ہیں یہ انہی یہاں کے حکمراں اور یہاں کے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اگر آپ اس کا بدلا نہیں دے سکتے کے اندر آتا ہے تو کہ کا ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے دعا کریں آج یہ ساری جو آپ گڑی دیکھ رہے ہیں یا اس طریقے جو آپ قتل پتل دیکھ رہے ہیں یہ سب نا شکریہ کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے لوگوں نے ان سے کمایا بہت مال کمایا لیکن کبھی بھی ان کی زبان پر میرے بھائیوں ان کے لیے کبھی شکریہ ادا نہیں آتا تھا آج ہر محفل میں ہر جگہ بیٹھ کر کے ان کی برائی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا اتنی پابندیاں آ گئی اتنی ساری چیزیں آ گئی یہ سب کچھ ہو گیا میرے بھائیوں کبھی آپ اس سے پہلے شکر ادا نہیں کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ تھوپی جا لہذا ان کا ہم یہ نہیں کہتے کوئی معصوم نہیں ہے ہم سے بھی اپنی ہم دوسروں کے دیکھتے ہیں جو کروڑوں کی اصلاح ہوتی ہے اور ہوئی ہے الحمد للہ آج پوری دنیا کے اندر جو ایک توحید اور سنت کا جو غلغلہ آپ پوری دنیا کے اندر سن رہے ہیں الحمد للہ کے فضل و کرم کے بعد اسی حکومت کے دین ہوئیے انہیں حکومتوں کی کوششوں کے دعویٰ اس کا علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ولدا سنائی دے رہا ہے آج اہل باطل اور اہل بدا ایک دم کوششیں کر رہے ہیں کس طریقے سے دعوی سینٹر کو بند کرا دیا جائے ان دعوی سینٹرس کو بند کرایا ہے لوگ آ کر کے ملاقاتیں کرتے ہیں یہاں کے وزیر سے یہاں کے بادشاہ سے جن کے ذریعے سے ہماری ہماری جوتیاں جو لوگ سیدھی کرتے تھے آج آج ہم سے دلیل پوچھتے ہیں آج ہماری جوتیاں سیدھی کرنے والا کوئی نہیں موجود ہے اور اس طریقے سے لوگ ایسی کرتی دعوت دیتے ہیں یہ باقاعدہ آ کر کے وہاں پر لوگ یا اس دعوی سینٹر کو اور اس دعوتی مراکز کو جہاں طویل سنت کی شمع روشن کی جاتی ہے تالاک اور کی شدید نماز کی جاتی ہے ان کو بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طریقے سے سے جب اللہ کے اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کوانا کی کیا تھا تو لوگ تحفے لے کر کے پہنچے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو اس طریقے سے مراکز کو بند کرنا چاہتے ہیں اور باقاعدہ اپنے اپنے ملکوں میں کانفرنسیں کرتے ہیں آ کے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن میرے ساتھیوں یہ مملکت توحید اور سنت پر پائن ہوئی ہے دعوت کا نتیجہ ہے توحید کا نتیجہ ہے لہٰذا توحید سنت کی آواز آپ کے یہاں جا رہے ان سے وہی دشمنی کرے گا جس کو رقص سے اور اس طریقے سے اور صرف سے ہوگا ان سے دشمنی کرے گا وہی ان سے دعوت کرے گا اور ان سے دوستی ہو رکھے گا اور اس طریقے سے, سے ان سے ان کا شکر وہی ادا کرے گا جس کو توحید سے اور سنت سے پیار ہوگا یہ میری باتیں اگرچہ بہت کھڑی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے یہ سچائی ہے اور اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی ہر شخص کو ضرورت ہے آپ کے ساتھ کوئی انسان معمولی سا احسان کرتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کتنا بڑا انہوں نے آپ کے لیے ہمارے لیے سب کی رہنمائی کے لیے صحیح بات جاننے کے لیے اس طرح کے سارے جامعات پوری دنیا کے اندر دعات اور کوئی اس طریقے سے محبوس کر رکھا ہے کہ جتنا بھی ان کا شکردہ کیا جائے کم ہے تو ساتھی ان کا بھی شکریہ ادا کرے کہ اللہ رب العالمین ان کے پر اپنی رحمت نادر فرمائے انہیں توفیق دے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی اسلحہ فرمائے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی اسلح فرمائے اور تویل سنت کا یہ جو یہ, یہ, یہ جو پیغام چل رہا ہے اس میں آپ لوگوں کو سب کو شامل ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس پیغام کو دنیا کے اندر عام کریں اللہ رب ہم نے جو کچھ سنا ہے کہنے سے آدھا اللہ ابران نے اس کو اس پر کرنے کی توفیق دے شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ بتائے خیر فرمائے بڑی پیاری باتیں اور اس طریقے سے میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارے کسی ساتھی کو میں متعین کروں گا کہ جو شیخ کے گھنٹے کا درس دیتے تھا دیکھ لیں کہ شیخ کے گھنٹے کی درس میں کتنی حدیثیں سناتے ہیں۔ لیکن میرے جن بات نکل گئی لیکن میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اگر آئندہ دورہ ہوا اور شیخ آئے اور شیخ نے معافت دی تو ایک آدمی کی ذمہ لگا دیں کہ ایک آدمی کی جو شیخ کے گھنٹے میں کتنی حدیثیں ہمیں سنا دیتے ایک حدیث سننے کے لیے شیخ نے بتایا آپ نے سنا کہ لوگ مدینہ منورہ سے کہاں جاتے تھے شام جاتے تھے پھر جاتے فلسطین جاتے تھے مہینے مہینے کا سفر کرتے تھے آپ کے گھنٹے کے اندر دسیوں حدیثیں مل جاتی ہیں اور پورے دورہ کا لگا جائے سینکڑوں حدیثیں شیخ نے آپ کو سنائی ایسی حدیثیں جنہوں جنہیں ہم نے بھی نہیں سنا تھا یہ سچائی ہے اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا ایسی ایسی حدیثیں لا کر کے صحیح حدیثیں ایسا نہیں کہ صرف بے سروپا کی حدیث سنا دیتے ہیں ایسا نہیں ہے صحیح حدیث کیونکہ صحیح حدیثیں ہی موقعدار ہیں صحیح عدیثی ہی حجتیں ضعیف اور باطل اور من یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے تو اس سے بچنا ہے اس کو حدیث یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے حدیث کے نام پر گڑا اس کو لوگوں میں عام کیا ورنہ ہمارے لیے وہ ہے جو اللہ کے سر ثابت شدہ ہے جو اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت تو ہمارے لیے حجت ہے لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ پرانا حدیث حجت ہے کہ نہ سمجھنا میں نے جب وہاں پر سویدی میں درس دیا حدیث کی حضیت پر تو ایک صاحب کہنے لگا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ حدیث سے مراد ہی ہیں اور جو حدیثیں ہیں جو صحیح حدیث ہیں یہ نہ لوگ سمجھ لیں کہ صحیح حدیثے بھی حجت ہیں ہم نے کہا جب یہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ صحیح حدیث کیونکہ وہی معتبر ہے اہل حدیث کہتے مطلب ہی صحیح حدیث پر کرنے والا یہ نہیں کہ کی ضرورت اہل و حدیث صحیح یا اہل و حدیث. اس صحیح حدیث یہ صحیح اگلی سوال نہیں اہل حدیث کہا گیا مطلب ہی کہ صحیح حدیثوں پر کرنے والا کیونکہ ضعیف حدیث ہمارے حجت نہیں ہے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے وہ قابل اعتبار نہیں ہے لہٰذا وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے تو میں بدور وضاحت کی بات کر دی کہ الحمد للہ شیخ بتاتے ہیں حدیثوں کا درجہ بھی بتاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یہ اور حدیث کا درجہ کیا ہے علم علم اور اس سے فن کے ماہرین کے کی روشنی میں خاص طور کے مجدد تھے بڑے عظیم محدد تھے جن کی اتنے احسانات ہیں کہ انہوں نے وہ ایسا کام کئی کی یونیورسٹیاں نہیں کر سکتی اور امت کو ٹھیکن دیے میرے بھائیوں کہ اگر ان کی کتابیں مکتبہ سے نکال دی جائے تو مکتبہ خالی ہو جائے گا آج چاہے ان کا دشمن ہو چاہے ان کے ماننے والے ہوں سب ان کے محتاج ہیں کوئی ان کے بغیر آج حدیث کا کام نہیں کر سکتا اتنا بڑا احسان ہے پوری امت مسلمہ پر امام امبانی رحمت اللہ علیہ کا جس زمانے کے بڑے مجدد اور بہت بڑے محدث حدیث گزرے ہیں اللہ علامۂ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اخوال کی روشنی میں ہمارے شیخ محترم آپ کو حدیثوں کا درجہ بھی بتاتے آپ ان کے لیے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ان سے مزید ہم علم حاصل کریں ان سے اور زیادہ قصبے فیض کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اصلاح فرمائیں اس شریق صلاح البراہین ہمارے ہمارا تسکیہ فرمائے اور اس طریقے صلاح البراہین ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا بنا دے یہ بہت ضروری میرے بھائی ظاہر اور باطن شہر نے بار بار اس پر توجہ دلائی کہ دونوں ایک ہونا چاہیے یعنی کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو اگر یہ تسکیہ نہیں ہے حقیقت میں وہی تج ہے جس کا باطل ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جس کا باطن ظاہر زیادہ اچھا ہو حقیقت میں وہی سچا مومن ہے وہی سچا سرفی ہے وہی سچا حدیث ہے وہی سچا مومن ہے جس کا ظاہر باطن سے بھی زیادہ جس کا باطن ظاہر زیادہ کتاب و سمت کے موافق ہو اور اس کے بعد جو ہے ان تمام چیزوں کا عمل تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ کرائے بات بہت زیادہ ہوگی معذرت چاہتے ہیں لمبے گفتگو ہونے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی شیخ نے جو کچھ کہہ دیا تھا سب کچھ ہمارے لیے کافی تھا لیکن بس یہ اختامی کلمات بھی مجلسوں کی کا کے اصول میں سے ہوا کرتے ہیں اس لیے میں شریک ایک روٹین کے طور باتیں کہہ دی ورنہ ہمارے شیخ نے ساری باتیں آپ کے سامنے دو دنوں کے اندر اس سے پہلے یہ دورہ وہ ساری باتیں دی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی فال فرمائے اللہ تعالی ہمارے دنوں کی صلاح فرمائے اور اس شریق صلی اللہ تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا یہاں تشریف لائے اللہ تعالی کی قبول فرمائے اور اس طریقے صلی اللہ لوگوں کے لیے میں اضافہ فرمائے اور اللہ اقبام ہم سب کو کتاب سنت عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکت دے اور ان کی باتوں میں اثر دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے میں شہر کی جو باتیں سنا ہوں میں تعریف کرتا ہوں اور تراوی سے واضح طور پر میں نے بولا ہے کہ اگر کوئی شخص بیس رکا تراویل کو سنت سمجھتا ہے تو یہ چیز سنت کے خلاف ہے اور اقدام ہے میں اپنے بیان میں بھی بول چکا ہوں اور پھر میں مزید اس کی تعلیم کرتا ہوں کہ اگر کوئی بیس رکا ترابی کو سنت سمجھ کے پڑتا ہے بلا چلو ملت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام تھا کہ آپ رمضان میرے رمضان گیارہ رکا سے زیادہ نہیں پڑتے تھے یا تیرہ رکا جو اپنے عباس کی روایت ہے یہ تیرہ اور گیارہ رقاط کے ساتھ یہی ہم اور ثواب ہے لیکن نفل کی حیثیت سے اگر کوئی اضافہ کرتا ہے اور کبھی کبھار اگر 20, 25 یا 35 یہ تراویح کے بعد میں نفل نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اس کو ہم عزت نہیں کہیں گے لیکن تراویح کی حیثیت سے اور تحقیق کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ عمل وہی گیارہ اور تیرہ کا ہے جو میں نے کہا پھر میں اس کی تاکید کرتا ہوں اللہ تعالی آف بات سمجھ لیں سیکھ لیں گی تو بھی نسیف پڑھنا یہاں وہ مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ کرناٹک کے ایک شہر میں لوگوں دو نے تراویح کی نماز پڑھ لی جی اور اس کے بعد میں پھر لوگوں نے نفل نماز پڑھنا شروع کیا تو لوگوں کو روکا گیا اور یہاں تک اکھاڑا بنایا گیا اور رات بھون پچیسویں کشم یہ محسوس نظر میں گزر گئی یہ محسوس تھا اللہ ہم سب کو سنت زندہ کرنے کی کافی فرمائے فرمایا بہت ہے